بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تک نہ تم رحمت اللہ, ان اللہ الى من قبلو ان یا پھر ضلع جمیا ویبو ہلا رب کم و اصل مین قبل وزاب وسم اللہ الرحمن الرحیم خت من اللہ ازبا صافی رسول آیات ہی وکی ہم وا یو اللہ محم الکتابا ول حکمتا و این کانو من قبل و لفی دلالم مبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صدق صدی الکریم شاہدین سبحان اللہ سامین السلام علیکم السلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں اور مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نا پسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہوا تے مبارکہ جس کو میں نے آخر میں پڑھا ہے اس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں پھر کچھ زمنان باتیں عنوان کے طور پر کروں گا اس کے بعد پھر آیات مبارکہ کا ترجمہ مکمل کروں گا سبحان اللہ جب تک باطل سے نفرت یا باطل والوں کی پہچان نہ ہو تب تک حق کا مانا جو ہے وہ پیدا نہیں دیتا, دیتا سبحان سبحان کیونکہ دیتا جب تک لا لہ نہیں کہو گے قبول ہی نہیں اللہ کہ نہیں ہوگا لا الہ لا پہلے انکار ہے نفرت ہے کہتے ہیں ہمارا دین کسی کو کچھ نہیں گیا بھائی مانو ہمارا تو کلمہ بتا رہا ہے کہ پہلے باطل والوں کی جڑ نکال رہا ہے معبودوں کی لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ اللہ اللہ بعد میں ہے پہلے نفیہ اس بات بعد میں اللہ تو جب تک باطل والوں سے نفرت نہ کریں گے میں حق کا حاصل ہو سکتا ہی نہیں تو نفرت کریں گے کیسے جب باطل والوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم نفرت کیسے کریں گے یہ جماعتیں اٹھے باتر سن کا اٹھنا ہے جماعتیں اٹھی ہوئی ہیں جھوٹھی بےمان مفاد پرست جن کا دین سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے اور وہ دیندار ہیں جس طرح ساوی پگڑیوں والے دین کے دشمن جھوٹ فراڈ بہت مرشد پاک فرماتے تھے جب بھی دجال آئے گا سب دنیا میں سب سے پہلے پاکستان کی قوم مانے گی ہر سمجھ جاتی ہے Allah. کہ ویسے یہ قوم بھی ایسی ہے <laughs> نالائن مبارک کا فوٹو کھینچ لیا نوز بلّہ نالائن کی مبارک کیا کہ نہیں یہودی انہیں لکھا ہے کتابوں میں کہ نبی جو تھے نعوذ باللہ ان کے شعور نہیں تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیر سور نے پندرہ سفارے تفسیر میں لکھ لیا ہے کہ وہ واشیانہ لباس اور واشیانہ صورت اور ہر شہ واشیانہ پتہ ہی نہیں تھا صحیح لباس کا صحیح تو سوروں نے وہی بات ثابت کی کہ جی نالائن بنانے کا یہود نے بتایا نبیوں کو پتہ بھی نہیں تھا اس لیے نے امام کخت سرکار کے پاس آپ کا حلیہ مبارک تھا اس کی پہچان کیا ہے پیر شاہ صاحب نے فرمایا تو ہمارے اسلاف اولیاء تین کو سر رو کے دانے جتنا طرح دینے والا کام تھا کر گئے خبردار جو کسی ولی سے ثابت نہ ہو نہ ہو نہیں کرنا ہو فتنہ ہوگا یا جھوٹ ہوگا یا خراٹ ہے یا تو بہمان تلاچا بنایا آپ امام کرتبی سرکار گلیا مبارک تھا آپ کے پاس پورا تو آپ نالائن مبارک کا نقشہ بنانے پڑے پھر آپ نے توبہ کی کہ آپ کا پیر مبارک کیسے نہ دیکھو اور میں کیسے بنا دوں میں تو مارا جاؤں گا تشبیر دے کر آلنہ, آلنہ. <تصفح> تو دیکھا ہے بےمانوں نے پنجے سے کھری اتنا کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں جس طرح مرضی ہے چھاپتے گئے اور بےمان لوگ لیتے گئے <تصفح> وہی یہودیوں کی بات ثابت ان سور نے کی بریلو شریف سے فتوا آیا ہے وہ بےمانو اگر نال مبارک ایسی تھی تو تم بھی پہنو میں تو سنت بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پر اڑتا ہے پانی پر چلتا ہے میری سنت کو ترک کیا مارو اس کے منہ پر جوتیاں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں بے اللہ بھائی مانو اگر ایسی نالائن بارت سے تم بھی پہنو ایک دیو بندی کہہ رہا تھا بریاں باندھے کیا کرتے تھے تو مسلمانوں دو, دو نال برق ثابت ہیں ایک خوشم برق ایک کھڑے والی نال برق سکھایا بھی آپ نے ہے لباس پہننا سب کچھ اسلام نے تو پیشاب کرنے کا ول بھی بتا دیا سبحان اللہ کابی شریف کی طرح منہ نہ ہو پشت نہ ہو ادھر منہ ہو یہ ہاتھ رکھو کون سی چیز اسلام نے نہیں بتائی کابے شریف پہلے بھی سنی ہوگی بات جو سنی ہے ان کے لیے دوہرائی ہو جائے گی جو نہیں سنی ان کے لیے بات پھر ان کے دماغ میں آ جائے گی نہیں کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں دین کی بات بار بار بھی کر سکتے ہو ارے نماز کا کتنا بار حکم ہے ہزاروں بار حکم ہے تو فرماتے ہیں دین کی بات بار بار کرو تاکہ دل پر اتر جائے دماغ پر بیٹھ جائے جب تک بات دین کی دل پر نہیں اترتی حکمت نہیں بنتی سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جنہوں نے پہلے سنا ہے ان کے لیے حکمت بن جائے گی دل پر جنہوں نے نہیں سنا تو غور سے سن لو کابے شریف کا اور روز اختص کا فوٹو یار مجھے ایک اہل حدیث میرے ساتھ نماز پڑھنے لگا میاں چنو رفا جدین بد مسئلہ کلو گئے نا ان کا فکا پر بات مت کرو کیونکہ رفا جدین بھی کی گئی ہے عمر اچر کے بیٹے چشت شریف رفاج والوں کو برا بھلا بولا تو دیوبند بریلیوں کے گھر آ گئے ہاں بھائی شیخ عبد القاد جیلانی رفا جدین کرتے تھے اس کے بارے کیا کہ وہ ختم ہو گئے اس لیے جو بد مسلک لوگ ہیں ان کے عقیدے پر بحث کرو جب عقائدی اختلاف و عملی موافقت فائدہ ہی نہیں دیتی ہم جو ان پر کا بحث کریں ہم نے ان کا عقیدہ صحیح سمجھا تو بحث کریں عقیدہ سارا جرب سار کٹا پڑا اور زخم پر بندہ خیال کرے وہ تو بے وقوف ہے تو آپ نے چین کر رکھ دیا کاب شریف کا فوٹو اور روز اقدس کا فوٹو پر ہاں میں بات کر رہا تھا میں نے کہا وہ تم تو منافق ہو کہتے ہیں کیوں میں نے کہا الحمد شریف مت پڑھو تم کوئی اور صورت نکالو جس میں ہو یا بولا العالمین تو ہمیں حدیث قرآن والا راستہ دکھا یہ اے دن سرات المستیمہ سراط الدینا انعام تعلق یہ تو تکلید ہے سبحان اللہ صبحان اللہ, الل اللہ نے فرمایا آسفارد.. مجھ سے سیدھا راضہ مانگو میرے انعام والے لوگ evet. راہ پر ہیں جس طرح وہ کریں کریں یہ تو تقلید ہے بھائی مان میں نے کہا میرے انعام والے کون ہیں انام اللہ علیہ من النبیین نا وہ صدیقی نا و شہدا ہے سوال نبی صدیق شہید اور ولی یہ سیدھے راہ پر ان جیسا کرو اس لیے آپ فرماتے تھے ہمارے اولیاء تین کو سروں کے دانے اتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے جو کسی ولی سے ثابت نہیں نہ کرنا جھوٹ ہوگا فتنہ ہوگا یاشیوں کی فراد ہوگا یہ جلوس کسی ولی سے ثابت ہے یہ جھنڈیا مرچا وہ بئی مانو یہی پیسہ کسی مدرسے میں دے دو جو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہو اس لیے اس جماعت سے علم نکل گیا کیونکہ یہ سور عالم کو کچھ دیتے نہیں ہارون اور رشید نے دو لاکھ ایک عالم نے کتاب لکھی دو لاکھ روپیہ دیا گودرا نے کہا یا حضرت یہ کیوں آپ نے فرمایا جہاں پیسہ ہو لوگ ادھر ہوتے ہیں لوگ علم پڑھیں گے بریلوی ہم بریلوی نہیں ہیں آپ سے پوچھا گیا بریلوی کیا ہیں میں یہ سور ہر دیکھ کا چمچا ہے یہ نہ شیعہ نہ سن نہیں دیکھا پردوشن ریلوی نہیں آم آلے سنت والی جماعت ہے امام احمد رضا خان صاحب بھی آل سنت والا جماعت تھا پھر پرماتے یہ سور ہر دیکھ کا چمچا ہے تو ایمان سے میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں یہاں بھی آپ مشاہدہ کریں یہاں بھی ہوں گے وہی بستی بریلوں کی تھی وہی ساری بستی جو پانچ سال بریلوں کی, کی ہے وہی بستی دیوبندیوں کی تھی وہی اب بریلوں کی تھی وہی ساری بستی دیوبندیوں کی ہے فرمائے نا ہر دیکھ کا چمچہ یہ ہر طرف بے ایمان بٹ رہا ہے ہمارے سنت وال جماعت سنت و سنت خلفائے راشدین میں نے اہل کو کہا ہوئے تم بتاؤ آپ نے فرمایا والے کمبے حدیثی ایک حدیث دکھاؤ تمہارا تو نام ہی حدیث کے بارشہ بدت ہے کم ہو جی راستہ حدیث قرآن والا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے میں نے اس پر سوال کیا کہ تم ایسی صورت پڑھو جس میں ہو یار بولا لا سیدھا راستہ حدیث قرآن والا ہے ہمیں حدیث قرآن والا راستہ دکھا کوئی اور سورت بنا لو हाँ, بھائی مان لو پڑھتے یہ ہو اور مانتے اس کو نہیں منافع کو تم راستہ تو حدیث قرآن والا ہے شاید سمجھو یہ حدیث قرآن سے باہر راستہ باقی حدیث قرآن والا ہے لیکن اللہ نے کیوں نہیں فرمایا میں نے کہا اس کی حکمت بیان کر خاموش ہو گیا اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا حدیث قرآن ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میرے انعام والے لوگوں نے سمجھائے اس لیے جس طرح وہ کریں اسی طرح اللہ! یہ تقلید ہے اولیاء, اللہ! اولیاء کو چھوڑ کر ملا نے اپنا راستہ نکالا کسی ولی انہوں نے لکھا جو جھنڈیاں نہیں لگاتا جلوس نہیں کرتا مرچا نہیں لگاتا وہ گستاخ ہے تو فیصل آباد میں ایک چارٹ دیو بندیوں نے لکھ دیا میں نے خود پڑھا انہوں نے کہا بھئی مانو تمہارے اولیاء تو نہ جلوس نکالتے تھا نہ مرچا نہ جھنڈیاں پھر وہ بھی تو گستاف ہیں ہم مر گئے کسی کے پاس جواب نہیں آیا نہیں نکالتے تھے یہ اشراف ہے شغل میلہ ہے یتیم کو دو بیوق کو دو مدرسوں میں دو مدرسہ ہم مدرسے کو لائیں بریلوی میں کوئی عالم کو ملتا نہیں کہ بریلوی عالم کو تین ہزار دو ہزار اور نات خون کو پچاس ہزار سارے سور ناطے پار کر دنخ کرتے ہیں جاہل بیٹھے تھے ایک دن آپ نے فرمایا گمراہ لوگ آ رہے ہیں شیخ الجامی صاحب نے پوچھا کون فرماؤ بےمان نعتیں پڑھیں گے درو شریف چھوڑ دیں گے ان کو کہنا ہو بے مانو ایک درو شریف پڑھو لاکھ نعت پڑھو اس کا سواب دیا یہ ناطے اب جاؤ آپ بازار میں نہ بریلوی کے متبے کی کوئی بھی کتاب ملے گی نہ بریلویوں کا ہاشیا کیوں ہی نکل گیا ہے عالم کو کچھ دیتے ہی نہیں دیوبندیوں کے مدرسے میں رانی کے بیٹے نے تقریر کی بھائی یار خان کہ بریلو کے مدرسے اجڑ گئے ہیں اور دیوبندیوں کے آزاد ہیں یہ آباد ہے وہ بےمان موجود تو تم, ہو تم نے میلاد نات خانیاں گیارہ جھنڈیاں ادھر ادھر پیسہ خرچ کر دیا مدرسے میں تو خرچ ہی نہیں کرتے تم اس لیے ہمارے مدرسے آباد برباد ہو گئے جو بند جو مدرسے میں جاؤ ساتھ ساتھ سوتا بریلو کے مدرسے میں جاؤ پانچ سات وہی بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں گستاد ہی ساتھ کھیل رہا ہے جب بھی بریلوی سور کو غصہ آئے گا عالم کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دے دیوبند مسجد مدرسہ بنائے گا عالم کو مالک کر دے گا ہر <سلام> مسلک میں علماء کی قدر ہے سوائے سور جماعت فرماتے ہیں مات سلام سلام سفیکر میں پڑھیں گے پڑھتے ہیں انہیں کہو سورو کیا سلام سلام ایسے نہیں جا سکتا دروشری بیٹھ کر پڑھو آپ کے سامنے چیخ پکار جس طرح آپ کے سامنے حرام تھی اسی طرح دور بھی آپ کو پکارو تو چیخ جی ہونا ادب سے اور ایسا پکارو سبحان اللہ پرماتے تھے یہ بےمان دیوبندیوں کو چڑھاتے ہیں پہلے پہلے یہاں سے شروع ہوا دیوبندیوں کو چڑھانے کے لیے سفی کر میں یا رسول اللہ وہ بھی کفر لا لامن نہیں ہے کو کھا گئے بے غلط جو کیا کفر تو بکنا ہے سابی پکدگی والا بازار جو اذان پر نہیں اٹھتا تمہار تمہارے کہنے سے اٹھ جائے گا یہ کسی اسلام سے ثابت ہے کہ بازار میں اسلاتو اسلام علیہ کا یا رسول اللہ سور کا بچہ تو تو کفر کر رہا ہے رسول نہیں ہے اسلاتو اسلام علیہ کا یا رسول اللہ جائے جماعت تمہیں سلا سلام بھی نہیں آتا اذان کی آواز اوپر جائے صحیح اللہ تبارک عذاب کو روک لیتا ہے یہ سولہ دفعہ دنیا مٹنی ہے ستارویں دفعہ اب مٹنی ہے اس لیے ہمارے نصیب میں اذان صحیح نہیں ہے کسی مسجد میں دیکھو اشاد اللہ الہ الا اللہ لا منع نہیں بھائی اشاہد اللہ الہ الا اللہ اے آئے بے مانو تمہیں آزانی نہیں آتی تم دنیا کے لیے تبلیغ کے مشال نہ بنے ہوئے ہو تمہیں تو اللہ ہو تبارے کو تعالیٰ کا اس میں کہیں نہیں آتا ساری دنیا اللہ اللہ اللہ کرے گی اللہ مانا کچھ نہ کچھ نہ حرف ہے اللہ سن لو بزرگ فرماتے ہیں اللہ کرو گے طاقت لگے گی اللہ کرو گے تو کفر رہے اس لیے جب بھی باری تعالیٰ کا اسم پاک لو جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے اس سے بھی یہ ضروری ہے کہ کہو اللہ ہو تعالا پکا لو جب بھی لو اللہ ہو آسان بھی ہو جائے گا ہے بھی بول جائے گی کف سے بھی بچ جائے گی یہ اللہ اللہ اللہ بنا کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ اسم ذات ہی نہیں آتا ہم دین کے ٹھیک دار بنے ہوئے ہیں تو روز اختر صاحب کا اور کعب شریف کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے چھین کر رکھ دیا شیخ الجام نے پوچھا یہ حضرت یہ کیوں چھین کے رکھا اے اولی کی بات سنو آپ نے فرمایا خاص چیز کو آم کروش کی قدر نہیں رہتی ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا بھی کوئی نہیں ہر جگہ زمین پر پڑے ہوں گے پھر فرمایا ہو منافع بھائی مانو تبروکات کی زیارت کی جاتی ہے بے مانو تبروکات بے چینی جاتے مانو بے چینی ہاں کے مبارک منافق ہے. سور کے بچے ایسی تھی کہی باندھتے تھے چودو اتنا گستا کی اور اتنا بے وقووی کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں اتنا کہیں پنجاب مبارک تھوڑ اس کو ہم نہیں کہتے جس طرح مرضی ہے جو عرش ماہ پر آئی وہی یہودیوں کی بات ثابت کی اس لیے سور نے جورک کر کے لکھا پندرہ سپارے میں تین سو بیٹھ سفر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واشی تھے انہیں شعور نہیں تھا نہ لباس کا نا ان ماں چوتوں نے وہی بات ثابت کی ہے اللہ ایسی نارائن بارک ہوتی ہے باندرو کہیں یہاں کہیں اتنا کہ اتنا وہاں فرماتے تھے دجال آئے گا پہلے سور پاکستان کی قوم مانے گی اب مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ سور قوم آئے بھی پارے ہمارا رشتہ دار ہے چاچا داد بھائی کا بیٹا ہے اس نے ان کو دیکھا وہ رات صبح اٹھا کہیں سے شیشے میں وال رکھوایا بنا کر صبح اٹھا جی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وال مبارک دے گئے اخبار نے دیا اب وہ پچاس روپیہ لیتا ہے لوگ زیارت کر رہے ہے ہمارے ممبر جب یہ نال ہے مبارک مال لی تو اس نے بھی فائدہ اٹھایا علی پور میں ایک پیر ہے کلیم شیر وہ لباس کی زیارت کراتا ہے کہتا ہے فرشتہ مجھے جنت کا لباس دے گیا لوگ زیارت کر رہے ارے بہت بے وقوف کوم منکروں پہ منکروں پہ منکروں پہ بیش کا لباس تو اس جان کسی نبی پر نہیں آیا اور فرشتے تو نبی پر آتے ہیں اور دوسرا سور اٹھا اس کی مرید ہیں بہت وہ دعویٰ کرتا ہے ہمارا مرید نے اس کی وہ بات جو تھی موبائل میں ہر کر مجھے سنائی وہ کہتا ہے بی بی فاطمہ کو دہرات سے میری ملاقات ہوتی ہے نوبائل بی بی کا تو کپڑا نبی نہیں دیکھ سکتا فشتے نہیں دیکھ سکتے ماں تیرے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا او صحابہ بہترین سے بہترین عورت تمہاری نگاہ میں کون سی ہے خاموش کون جواب دے سید المیا کا سوال حضرت علی اٹھ کر گھر چلے گئے رضی اللہ تعالی بی پاک کو سوال کیا بی پاک نے فرمایا میرے ابو جان کو کہہ دو عرض کر دو کہ بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر کو نہ دیکھے اور غیر اس کو نہ دیکھے آہ! ماں چوتھ کے مرید ہو رہے تھے بہن کو تو قتل کر دیتے جبری امین میرے پاس آتا ہے ارے جبری لمین سیوا رسول کے اور کے پاس اور آتا نہیں ہم بیا لوگ اس کے مرید ہیں مان رہے ہیں کیسے کیسے باتیں جہالت کی ماننے والوں کو لانت ہے ایک اور پیر ہے وہ سات آسمانوں کی سیر کراتا ہے جتوئی کا ہے کے سکھلے ہوئے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے وطن کا ہے آنکھیں بند بند کرو کرو جس طرح یہ پٹکی والا مدینہ شریف آ گیا کہتے ہیں جن کا بڑا سور جھوٹا ہو چھوٹے کیوں نہ جھوٹ مارے ہاں بھائی آنکھیں بند کرتے بہر کے لوگ آئے ہوتے ہیں ہاں جی پہلا آسمان آ گیا ہاں جی آ گیا <تصفح> <تصفح> جو دیکھو ماننے کی کمال ہے ان کے ماننے والوں کی کمال ہے کہ سور ایسی جھوٹھی بات کو بھی مان رہے جس طرح کوئی کہتا جاتا ہے مانتے جاتے مدینہ مدینہ کوئی کہتا ہے مدینہ سونا رات کہہ رہا تھا میٹھا مدینہ دکھائے کیوں ماں چوہ اسلام سے تمہیں غصہ ہے وے امام حسین آپ نے فرمایا مدینہ مدینہ کر رہا تھا آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ آیا فرمایا مناف کو اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے وہی مدینے والے کو اسلام پیارا تھا یا مدینہ پیارا تھا اسلام کے راستے پر آپ نے پتھر مبارک کھائے لہو لہان اور بہتر تن قربان کر سبحان اللہ آپ دعا مانگتے تو آپ نہ ہو سکتے اس لیے مہینو دن چیشتی فرماتے ہیں جو کہ امام حسین کو مظلوم کہے وہ پرنے درجے کا بئیمان ہے مظلوم وہ ہوتا ہے جو کمزور ہو اور اس پر زبردستی کی جائے فرمایا نہ کمزور تھے نہ زبردستی اگر آپ اس کو پسند نہ فرماتے تو لکش میں کروڑ یزید ہوں نہ امام حسین شہید ہونا آپ نے اس کو پسند فرمایا سی بات کر رہا تھا یار ہاں آسمانوں کی مدینہ آپ نے فرمایا یہ بات مدینہ مدینہ بات غور سے بھی رکھو توجہ آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ سرماؤ منافق کو بے مانو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ لف... تم اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے فرمایا امام حسین سے اسلام ہی مدینہ کسی کو زیادہ پیارا ہے وہ بتاؤ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا مدینہ کسی کو پیارا ہے تم بتاؤ یار ہے پیارا تو بھائی مانو مناف کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تم مدینے جا رہے ہیں ظاہر مدینے جا رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینے جا رہے ہیں. آپ <سلام> نے فرمایا ہوئے اسلام کے راہ پر سیر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا مدینے جانا نہیں مناف کو آپ بھی وہی مدینہ مدینہ کریں گے اسلام اسلام نہیں کریں گے پھر آپ نے حدیث پاک بیان کی توجہ سب سننا میرے صاحبی ستارہ ہیں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے آپ نے فرمایا ہوئے صاحبی سے صاحبی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام وہ تیرے باپ کا نام اسلام غور سے سننا وہ تیرا وطن اسلام یہ تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا بے و مناف مدین شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے سبحان اللہ صاحب نے پوچھا یار کیا اس نے کہا وہ اسلام ہے تو سب کچھ ہے اگر اسلام نہیں نہ باپ ہے نہ مام ہے نہ قوم ہے نہ وطن ہے ہم آپ بھی اپنے نہیں ہیں پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات تو جکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا ترک کے وطن سنت نبوی ہے اسلام تیرا دیش ہے تو مستفی ایمان اگر تو مصطفی مدنی کہلاتا ہے تو تیرا دیش بھی اسلام ہے سارے تکمی منکروں پہ منکروں پہ نہ اللہ نے جدا کیا نہ اسلاف نے جدا کیا جہاں صدیق اکبر کا ذکر آیا وہاں چارے صاحبوں کو حضرت علی تک آیا تم کیوں جدا کرتے ہو شیعوں کا نارم تم یہ کہو رائے تحقیق بس جدا ہم نہیں کرتے یار ایک ہے حضرت علی کفر ایک صاحب نے کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص آپ نے فرمایا روک رک میرا دل چاہتا ہے تمہیں قتل کر دوں تو صدیق اکبر پر مجھے فضیلت دیتا ہے اس لیے پیر علی شاہ صاحب کو کہا گیا کہ شیو سے باس کریں آپ نے فرمایا میں مبہلا کروں گا ایک شیعہ مرزا کی طرح بات جائے تو میئر علی کا سر قلم کر دیں فرمایا ہماری دلیس حدیث قرآن ہے یہ بےمان حدیث قرآن کو مانتے نہیں میں بحث کیا کروں سبحان اللہ آم, اسلام بھائی مدینہ سونا بازار سونا دربار سونا یہ سنا ہے کہتا ہے اسلام سونا وہ اللہ تبارک اپنے محبوب کو حسین نہیں کہیں گے جو ڈاری مبارک رکھنی پڑے گی اللہ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا جو کہتے ہیں مینار سونا مدینہ سونا دربار سونا یہ بہمان سب منافق ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو حسین بنایا کیا کسی کو بنایا ہی نہیں پھر قرآن دیکھو اللہ نے فرمایا وہ آپتا حسین ہے اسلام ہے بےمانوں کہو اسلام حسین ہے مدینہ بھی آ جائے گا سارے ایک لاکھ چوبیس انبیاء بھی سب کی تاریخ ہو جائے گا گی باقی جو کہتے ہیں آمد رسول مرحبا یہ پرلے درجے کے منافق ہیں ارے ہمیں گھٹیا ہونے کی کوئی حد نہیں ہے کوئی گھٹیا ہونے کی یاد ہماری ان کے مقابلے میں یاد بولو تو سے ہائے کوئی یاد نہیں ہے ہاتھ اب اتنا گٹیا ہے اور وہ اتنا اونچے ہیں کہ مخلوق میں ان جیسا اونچا ہے نہیں تو اللہ نے فرمایا اس وائس یہ برل کا ولی سے کوئی تعلق نہیں ولی مستقاب نہیں چھوڑتا یہ بےمان فرائض نہیں پڑتے بہو سلطان نے فرمایا صاحب ہے تو لکھیا منچا رتی کام نام آسا ہو اور برل کہتا ہے کچھ پوچھا نہ جائے گا کوئی ولی ان سے تعلق نہیں شیعہ کا کوئی حضرت علی سے تعلق نہیں کوئی شادی احمد ولی ہے نہیں بلی ان کی بات مانو بیجائے آمد و رسول والی یہ تو منافق کا ہے آپ نے فرمایا پال کو لولا کما لیں کشفت تو جمال ہی لے وہ حسنت جمی اور کھسا ہی وہ محبوب تیری ساری خسلتے حسین ہیں کیوں بہمان کہتے ہیں کہ مدینے سے تو ہو کر آئیں گے اسلام میں آنا بخار ہے تو خسلتے اسلام ہے تو ساتر مت فرمایا محبوب تیرا اسلام حسین ہے اللہ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ ابھی طریقہ اور سے سوچنا میں نے کہا ہے آمد رسول کرنے والے منافق ہیں کوئی دلیل تو ہو تمہارے پاس کوئی تو میں نے کہا یہ بات کر رہا تھا ہمارے گٹیا ہونے میں حد نہیں ان کے اونچے میں ہونے میں حد نہیں ارے ہم اور تم کوئی کام جائیں اگلا روٹی کھلائے آنے کا اہتمام کرے جھنڈیاں لگائے جتنا وہ ہم سے پوچھے نا کس مقصد کے لیے آئے ہم کہیں گے یار اس نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں جو کس مقصد کے لیے اور اگر مقصد بیان کر دیں وہ مقصد نہ مانے تو ہم اس پر راضی ہوں گے بے مان سے کہو ناراض ہو کر اٹھ کر آ جائیں گے یہی ووٹ والے شیطان لوگ جاتے ہیں اگر ان کو ووٹ نہ دو تو ان کے آنے کا جتنا انتظام کرو روٹی بھی نہیں کھائیں گے وہ بےمان ہو نیچے سے نیچے نیچلا آدمی وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ جو مقصد لے جائے اگلا مقصد نہ مانے جھنڈیاں لگائے آنے کا تو سردار جہان کا جہاں سے دنیا کو کیا تقسیم ہوا بے مانو اس کو آمد پر اس کا نہ آمد مقصود مرحبا آمد, اللہ آمد اللہ مقصود اللہ رسالت, رسالت مرحبا آمد مقصود رسالت اور مقصود رسالت اللہ نے خود بیان فرمایا وہ رسول ہے اللہ لیے تو آب نا رسول اس لیے ہوں میرا مقصد یہی ہے کہ حکم بھی اس کا مانو قانون بھی آمد رسول مرحبا آمد مرحبا بس کوئی مقصد نہیں لے بے مقصد ہے تو یہ بے آمد رسول مقصد مرحبا کہیں گے لیکن مومن کہتے ہیں مقصود آمد رسول مرحبا <سبحان> سبحان <سبحان> <ہے>، <سبحان> وہ مومن ہے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو تورد کا نقصہ ملا آپ <سبحان> تشریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے یا رسول اللہ کا نقصہ مل گیا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی دلاؤ کرنے لگ گئے آپ کا کیا ہم بارک رنجیدہ ہو گیا صدیق اکبر نے فرمایا عمر تو پر رونے والی عورتیں روئیں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا آپ نے توجہ فرمائی یا رب العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں نے تیرے محبوب کو ناراض کر دیا ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر اور قرآن کتاب ہونے پر ہم راضی ہیں سبحان اللہ آلہ! پھر آپ نے توجہ فرمائی فرمایا میرے قرآن کو چھوڑ کر تو ریت کا قانون حکم مانو گے گمراہ ہو جاؤ آسمانی کتاب ہے نہیں بے فرمایا اگر موسل اسلام آئے اس کو بھی میرا قانون اور میرا حکم چلانا پڑے گا بے میرے حکم کے باہر وہ بھی نہیں جا سکتا رسول رسول کا پہلے بھی بتایا گا اور اسے پھر بھی سن لینا یار ہمیں اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے ارے رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جاتی ہے یعنی اس کے احکام منسوخ ہو جاتے ہیں قانون جب بھی لیا تبادلہ کیا اللہ نے رسول بھیجا اس لیے رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور رسول کتنے آئے ایک رسول آیا دوسرے رسول کی رشالت یعنی آکام منسوخ ہو گیا قانون منسوخ نیا قانون آ گیا آکام اور قانون میرا رب بناتا ہے اور نشاد رسول کی مارفت کرتا ہے نبی کو نی قانون لانے کی اجازت نہیں ہے رسول کے بعد نبی ہیں نا دیش سر، دیش سر. اس کو اجازت نہیں ہے اس لیے رسول تین سو تیرہ ہے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار چارو لاز میں رسول بڑی کتابیں لے کر آئے باقی چھوٹے چھوٹے صحیفوں سے احکام بدلتے رہے تیرویں صدی لگی تو ماہر شریف والے رو پڑے اد کی کیوں فرمایا آج کے بعد قسمت والے کوئی ایمان نصیب ہے فرمایا تیرہویں میں حرام حلال ہے چودہویں میں حرام حلال نہیں ہوگا پانچویں میں پندرویں میں فرمایا حرام کو حلال سمجھ کر کھائیں گے اور برئی کو نیکی سمجھ کر کریں گے وہی دور تو یار رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کیوں بھیجا ہے پتہ نہیں جب رسول کا پتہ نہیں رسول کے کیا شان ہوتی ہے رسول کے کیا لوازمات ہوتے ہیں تو مومن کیسے آپ ارے رسول رسول ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آخری کیوں بھیجا اللہ کی اللہ کی غیرت نے یہ گوارہ ہی نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی ناسخ ہو میرے محبوب کا سب ناسخ اللہ یہ مہمان دیکھو بری ہوں چارے منہ کا فتوا ہے بغیر چمڑے کے اللہ کا نام رسول پاک چیز کے تصاویر چمڑے کے بغیر وہاں بیت خلا میں نہیں جاتا چائے گا تو بےمان ہو جائے چہل آن انہیں اللہ رسول کے نام لے کر بیچ بنا رہے ہیں پیشاب بھی کر رہے ہیں ٹرٹی ممبر وہاں ہلکی جگہ میں بھی جا رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو بھی کو بنا دیا بین کو خود تو پتا نہیں کتنا بڑے بےمان سے کہو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اس لیے بھیجا کہ میرا رسول سب کا ناسک ہو میرے رسول کا ناشک کوئی یہ اللہ کی ہے گوارا ہی نہیں فرمایا میں ان بھائی صرف پوچھتا ہوں جنہوں نے برٹش ماں چوتھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سور کھانے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشک بنایا ارے قانون کس کا چل رہا ہے کسی نبی رسول کا نہیں چل سکتا برٹش کا چل سکتا ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ماں چوتھ کیوں کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا توفر ہے اس کا میرا بھائی جلائے ہوئے ہیں اللہ رسول کے نام پیش آپ بھی کر رہے ہیں اور بےمان تو بےمان ہو جائے گا جب لیٹرین میں لے جائے گا سیوا چمڑے کے نہیں پہن سکتا ان بےمان خود بھی بےمان ہو گئے اور قوم کو بھی بےمان کر گستاخ منکروں پہ منکروں منکروں منکروں پہ پہ پہ ابھی برٹش کا قانون چل رہا ہے نہیں یہ کون چلا رہے ہیں تمہارے ہمارے بچے بہن جو تم نے برٹش کو ماں جوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافک بنایا आ, پھر کلمہ پڑھتے ہو یہ سکول والے سب منافق ہیں سالے سے کہتا ہوں کافر نہیں ہے کافر منافق کافر سے بد ہوتا ہے سدر قلع نار یہ منافق سخت جہنم میں جائے گا کافروں سے بھی کیونکہ مومن کا لیبل دھ کام دار دھ منافر کا لیبل پیشاب کا اندر پیشاب ارے منافق کا لیبل دھ اندر پیشاب یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ارے انہوں نے باہر عالم نور لکھا ہے علم علم لکھا ہے نہیں لکھا تو بےمانو سے پوچھو ان سے وہ بےمانو اگر علم ہے تو پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے صاف بات ہے بھائی کوئی فلسفانی منطق نہیں اگر یہ علم ہے پٹواری کمشنر سب عالم ہیں ان کو کہو بندے کے بیٹے بنو تو عالم ہو سور مت بنو بنواہر ملک منور اور بزرگ فرماتے ہیں اندر بنتے ہیں سورور یہ منافق ہے ارے دیکھو اسی برف کے پہاڑ پر کب کی فوج بیٹھی ہے ساتھ منافق کتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ اللہ نے برف کا پہاڑ ان منافقوں پر پھینکی بدل فرماتے ہیں جو کا ہے اس کا عزاب جو ہے اب سے بھی زیادہ ہوتا ہے کسی کو برف کے بلاک کے نیچے سلا لو پھر اس سے پوچھو تو ایک کلومیٹر کا تودہ پہاڑ ہے کافروں پر نہیں گرایا ان منافقوں پر گرایا ہے چترے نکل رہے ہیں برف کے نیچے پڑے ہیں لاشیں تیرہ ملی لاشیں بھی نہیں مل رہی جو کافروں کے ساتھ کشمیر ہے وہ بحال ہے جو ان سکول والے منافقوں کے ساتھ ہے وہ تیس لاکھ بندہ اٹھہتر سو اسکول نو لاکھ بچہ ختم کافروں کے ساتھ کشمیر بحال ہے تو یہ منافق ہیں پھر ان کے نکاح نہیں ہیں جو یہ پڑھاتے ہیں اتور شتر ایمان اس کا مانا ہے پاکی ویسٹ مان دنیا کی کوئی طاقت صفائی نہیں کر سکتی تہارت بنا پاکی ہے بے اس طرح لوگ بھی ہر طرح پاکی ہی میں اس کا مفہوم لیا ہے صفائی مفہوم ہی نہیں لیا باہ نے اس کی وضاحت کیا گا اور سے سننا صفا ہر کوئی کرتا وہ من صاف کریں دا کوئی بلے شاہ جی من صاف کریں جنت ویسے نا بہ مانو سفائی ہے تو پھر شاہ فرماتا ہے من کی ہے تن کی نہیں تن سے باہر کوئی کرتا ارے یہ چودہ دفعہ لگاتا ہے وہاں تو کپڑے دھوتے نہیں پہنتے ہیں پھر بھی یہ بدل لیتے ہیں یہی ہمارے ملک میں وہ ان کے کپڑے تو بک رہے ہیں کہ وہاں پانی نہیں ہے کھلائی کپڑوں سے نئے کپڑے سے بھی زیادہ ان کو مہنگی پڑتی یہ لنڈا سارا ان کا تو ہے دوسرا ان بہی مان یہ متفق اہم مانا ہے کہ حدیث پاک کا جو معنی بدل ہے ہو جاتا ہے واجب القتل ہے اس کا نکاح نہیں ہے تو جو یہ سفائی نے سمیان پر آتا ہے وہ مرتد ہیں واجب القتل ہے نکاح نہیں ہے جنا کر رہے ہیں حرام کی اولاد پیدا ہو رہے ہیں. دوسرا معنی حدیث کا بدلا غور سے سننا اتلے بولی ولاؤ کانا بھی سین یہ مانا کیا میں بتاؤں وہ تو ایسے علم کو کہتا ہے وہ کیا بتائے گا علم اور کوئی وکیل نہیں بتا سکتا سوائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم پڑھا ہے ارے لوگوں علم نکرا ہے جہاں الفلام لگتا ہے وہ معرفہ بنتا ہے پہلے بھی میں نے بتا دیا کسی نے سنا ہوگا تو دوبارہ ہو جائے گا نہیں سنا ہوگا تو سن لو توجہ سے بہ مانو نے باہر لکھا ہے علم علم تو پہلے بتا گیا سورو اگر علم ہے تو شگرد عالم ہے ان کو عالم کیوں نہیں کہتے ان آپ کو تو الم عل آل مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے علم نکرا ہے المارفا نکرا ارے ایک شہر دنیا میں تو ہزاروں نفاب ہے مختلف نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے کسی جگہ کا کچھ کسی جگہ کا کچھ کسی جگہ کا کچھ اے نصاب یہ نکرا ہو گیا جزوی ہو گیا ناخص جب مرضی آیا بدل ڈالا <تصفح> ارے بےمانو جزوی اور ناقص کو آل علم نہیں کہتے وہ بےمانو قوم کو برباد کرنے والے آل علم جزوی اور ناقص کو نہیں کہتے آل علم مارفا ہے جامع اور کامل اور رحمان والن رحمان نے قرآن کا علم دیا یہ جامع ہے یا جزوی ہے یہ کائنات کے لیے ایک ہے یا کہیں کسی کچھ پھر یہ ناقیشا کے کامل آئے ناقیش وہ جو بدلا جائے اور اسے نکرا کہتے ہیں جو بدلا جائے اور جامع اور کامل وہ جو بدلا نہ جائے بدل دے بدلا نہ جائے یہ بدلا ہے وہ بےمان ہو ہر سال تمہارا نصاب بھی بدل جاتا ہے کہیں کچھ آٹھ سہر کے تم بےمانو جزوی اور ناقص کو عالم کہتے ہو بےمانو تم حدیث پاک کا مانا بدلتے ہو نکاح ٹوٹ گیا مومن کے لیے اور صاف کر میں نے پہلے آیت پڑھی ہے اس کا مانا پہلے کیا تاکہ مفہوم سمجھ لو محبوب تو نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے میری تقریر بھی ایمان والا سمجھتا ہے اور ایمان والے کے لیے اور ایمان اور غیرت اکٹھے رہتی ہے کبھی جدا نہیں بےغیرت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں رنگ میت کریں گے جتنے نماز پڑھیں گے مو ایک نہ ہوگا مسجدوں کی گی دہشت خالی یہ ہمارا فتو بے شک. یہ مسجدیں سب سوروں نے گھر بنا رکھے ہیں اللہ کی نام نہیں لے, لے دیتے کوئی سچی بات کرے بریلوی تو خات اور تو اس کو کان سے پکڑ کر نکال دیتا ہے بے شک. بے شک. ماں چود تمہارا گھر آئے جا اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر سے کوئی کسی کو آنے سے روکے گا وہ گھر گھر نہیں رہتا اس لیے مسجدیں آج کل کی گھر ہیں یہ مسجدیں ڈیدار ہیں ہدایت سے خالی ہیں ان سے گھر نماز پڑھ لینا اچھا ہے بے شک بے شک بے شک میں نے کہا گیا <desster> محمد بھائی گنج صاحب نے کیوں فرمایا کہ مسجد سے نکلتا نہیں بڑا ضد دیا ہے مسیح کا بھائی کتاب نکھ رہا ہے یہ آخری بات کر رہا ہوں جس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی اس کو میں نہیں سمجھاتا پھر وہ ایمان سے خالی کتاب نہ کرا ہے پتہ نہیں کون سی کتاب ہے ارے جب الختاب کا ہوگے قرآن مجید ہوگا یہ الفرام کے تقاضے ہیں دنیا کی کوئی کتاب الختاب نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم العلم نہیں بے ایمانو علمف کو شادی الرامت نے فرمائے حاقہ نمایا جہالت جو علم اللہ کی رہانی دکھا تھا سب جہاز مولانار صاحب نے فرمائے علم قرآن تفسیر و حدیثات ہر کے باجو بے باجوی بے خبیس او بےمان منافق کوئی مجھے قرضہ پرزا, پرزا خراب ہو چیز خراب ہو دوائی خراب ہو اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرف منسوب ہوتی ہے بے شاید بے بےمان لوگوں کے بے ایمان بے ایمان تار بے ایمان ترین آگے حد نہیں بے ایمان ترین آخری حد ہے بے وقوف بے وقوف تار بے وقوف ترین کے آگے بھی کوئی حد نہیں تو بے وقوف ترین بےمان ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے کہ چیز خراب ہو دوائی خراب ہو پرزا خراب ہو اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرح منسوخ ہوتی ہے بات سمجھی نہیں جب پرزا خراب بنائے فیکٹری کو اچھا کہے گا کوئی ایمان بھی نہیں کہے گا دوائی خراب کرے اس کو کمپنی کو کوئی اچھا کہے گا تو بےمان ترین سے بھی آگے ہو گئے کہ بئیمان پرزے خراب ہیں سکول فیکٹری اچھی ہے کوئی بندے کا بیٹا دکھا سکتے کوئی سور کا بچہ دکھا دو مجھے سب سور حرام کھانے والے ظالم والے ارے لوگ یہ ماسٹر بیٹھا ہوگا یہ ہمیشہ تیلوں پڑھاتے ہیں ہمیشہ تھمجاتے ہیں بائیمانو بارے شگرد بتاتے ہیں کہ معیشت کا ہمیں کو. کوئی پتہ ہی نہیں تو تو کیسے معیشت <تصفح> والے کبھی سکھ سے نہ دین ہے نہ دنیا ہے معیشت بھی انہوں نے تباہ کر دی بے مانوں نے یہ چوکی دار نہیں لگ سکتے اور سور وزیر لگے ہوئے نہ اہل بدماش لٹیرے بے وقوف بدترین ہمارے وزیر سمجھا رہا ہوں ذرا غور سے سننا حضرت امیر عمر نے عراق کو فتح فرمایا کافر بات کیا تھا آپ نے فرمایا کلما پر اس نے کہا نہیں پڑتا فرمایا قتل کر دو اس نے کہا میر علم مجھے کوئی پانی تو کچھ پینے دو آپ نے فرمایا چلو پانی دے دو مٹی کے برتن میں. آپ نے فرمایا مٹی کے برتن میں دو تو اس نے کہا وعدہ کرو جب تک اس برتن میں میں پانی نہ پیوئے گی آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا آپ نے فرمایا وعدہ ہے تو پانی تسلے سے پی جب تک یہ پانی نہیں پیگا تو میں قتل اس نے گیڑا پیالہ نیچے ڈول دیا یار کیسا مجھے روز جل جاتا ہے ایسے بے وقوف بھی ہماری قوم میں ہے یہ نال مبارک ہے بہمانے لٹرین میں جائے گا یہ باندھ کر کافر ہو جائے گا لٹرین میں نہیں جا سکتا جب تک کمرے میں نہ ہو وہ بئیمان چہلو نے نالائن کہیں یہاں اتنا اتنا بڑی باندھتے تھے آپ بائیمانو نالائن مبارک ایسی تھی جو آرش ملا پر آئی جس جی طرح مرضی آیا بئی مانو نے چھاتا اور لوگ لے رہے ہیں وہی وہ آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا پاکستان ایک دیو بند کہہ رہا تھا کہ بری باندھتے تھے یہودیوں نے کہا ہے کہ نبیوں کو شعور ہم نے سکھایا ہے نہ وہ جوتی صحیح سی سکتے تھے نہ کپڑے ان بےمانوں نے وہی بات ثابت کی ہے خدا سے ڈرو عقل سیکھو یہی نہ کیا ظلم ہو رہا ہے رو یہ کام کیسی بے وقوف ہے تو بےمان ترین تو ویسے ہو گئے دوائی خراب ہو پرزا خراب ہو چیز خراب ہو اس کی خرابی کمپنی اصول ہے نہیں بھائی بےمان ترین لوگ اب میں پوچھتا ہوں پرزے خراب ہیں فیکٹری اچھی ہے کوئی پرزا اچھا بتا سکتے ہو تو اس نے پانی ڈول دیا عام پانی میں نے نہیں پیا آپ نے مجھے قتل نہیں کرنا پانی ڈول دیا حیران رہ گئے آپ, آپ میں مجھے... نے پانی آپ نے فرمایا کافی رو گھر میں چکر دے گیا بہت چلاک ہے فرمایا او میرے دوست کے پاس رکھو شاید یہ مسلمان ہو جائے یہ میں ایسا سمجھا رہا ہوں بے ایمان کہیں گے ماحول خراب ہے تو مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا جا عراق کی بات چی کر اس نے کہا امیر المومنین المنی کچھ زمین دے دو بنجر جو میں کاش کر کے روزی کھاؤں گا آپ نے فرمایا چی کے بادشاہ تھا اسے دے دو کچھ مربع سرکاری زمین میں سے تو گئے عراق میں ایک مرلہ بنجر نہیں تھا سب کاشت ہی کاشٹ لوگ خوشحال تھے ہر ایک گراہ چیز آمتی کافر المومنین میں <تصفح> ملک کو بنایا ہے ایک مرلہ بنجر نہیں دیا میری قوم خوش ہے اور معاشی ترقی کا سبب کاشتکاری ہے اس کافر نے کہا یہ سور پتہ نہیں کافر سے بھی بد کرے سکول والے بےمان بے بکو لٹرے ظالم واسی درندے تو دیکھا اگر آپ نے ایک بنرا بنجر کیا تو قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑوں گا اب دیکھو بارڈر ریوینٹ سے لے کر بارڈر میں ہر شہروں میں ہاؤسنگ زمین ہزاروں لاکھوں مربع بنجر پڑے یہ سور ہو ہاؤسنگ کاشکار کو سور کچھ نہیں دیتے میں چاہتا ہوں نا دو دو لاکھ بل کا ہندوستان میں کرنٹ مفت ہے یہ سور نہ ان سکول والوں نے گرو نے نہ ہمیں دین دیا نہ دنیا ملک کو تباہ کرتے کے رکھا کبرآباد سے لے کر کراچی تک دس دس بیس بیس مرل چالیس چالیس مرلے جہاں سے گزرتے آ دو دو بی زمین سون کر دی بنجر کر دی نہ کسی غریب کے یہ ہوئی مفت پڑی ہے بوٹیاں لگا رہے ہیں کروڑوں میں دیا سرحد کی صوبہ کا وہاں کرتے ہیں محبل پور مطالبہ کر رہے ہیں کہ صوبہ بنے میں نے کہا اوے, سارے صوبے علیحدگی پسند ہیں میں تو کہتا ہوں چارے صوبے کی بھی ایک صوبہ بن جائے تو یہ صوبہ بڑا ہے وہ اس کے باتیں رہتے ہیں تو نام مرادو اس کو دو ٹکڑے یہودی یہ کمزور ہو جائے وہ ایسے علیحدگی پسند ہیں وہ علیحدہ ہو جائے تو انہوں نے کہا وہ مجھے بتا شباد سے کانے تک خاص بس چل رہی ہے ڈیڑھ سو فٹ پراں سڑک ڈیڑھ قصور کی بسیں خالی جا رہی ہیں اس نے بہتر ارب اس نے کہا پیسہ لگا کر خاص بس چلا رہا ہے غصے میں تھا وہاں خاص بس ہر جگہ سفر کر رہے ہیں وہاں خاص بس پر سفر کریں گے کانے اس کی ماں کو چودنے جائیں گے وہ کہہ رہے تھے اسے لاہور میں مارکیٹیں سور ہونے کی رہتی مسجدیں گرا دیں یہ کانے تک خاص بہتر ارب مر رہی ہے سور کے بچے مہنگائی سے لوٹ رہے ہیں ادھر کانے بس خاص جائے گی کیوں دس دس بیس بیس کروڑ کا بیٹھنے کی جگہ بنائی ایک بس پر دس بندے بیٹھ جائیں گے ہزار بندہ بیٹھ سکتا ہے اسی طرح دس دس کروڑ پل کا بہتر ارب پیسہ لگا رہا ہے یہ کانے خاص بس چلے گی لوگوں کو روٹی نہیں ملتی ہے ایسے بےمان عمر بین اب کا کچا کمرہ پانچ مرلے میں باقی غریبوں کو مکان بنا دیا لدر پنڈ کے برآں غریبوں نے مکان بنائے ہوتے شہباد نے بلڈر پھرا دیا اور اپنی کوٹھی ہے دو بھی گھومے فاٹک سے لے کر اس کی کوٹھی تک دو کلومیٹر میٹر زمین پارک ہے بوٹیاں بوٹیاں ارباں کروڑوں روپئے وہ کہتے ہیں ہماری سڑکیں نہیں یہ بہن چوتھ بوٹیاں لگا رہا ہے کراچی ہمارا ہاتھ ہی نہیں دیتے ایسے ظالم نہ معیشت ہے سور والے سکونوں میں نہ دین ہے نہ دنیا کو برام ہو گیا مجھے ایک ڈاکٹر ایک پروفیسر ایک ماسٹر منا ایک وکیل مجھے بلاتے ہیں دھرمول بھی وہ مورے دونوں دشمن تھے اور سے سننا اب یہ مرض بھی پھیل رہے یہ کفری پھیل رہا ہے کہتا ہے مولوی اسلام لائے میں نے کہا غور سے سننا یار ایمان کی بات ہے بے شاید, بے شاید. کہتا ہے اسلام لائے میں نے کہا تو بائم، تم بائمان ہو گئے کیوں کہتا کہ اس طرح میں نے کہا اللہ حاق اللہ تمہارے کو تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے بے کہتا ہاں بے تو بےمان اس کا قانون بھی ہے اسلام تو ہے یوں کہ ہم اسلام پر نہیں ہے یہ ہماری ہے قانون تو ہے کہاں عمل کہ نہیں ہو رہا میں نے کہا یہ بتا تو یہ کہتا ہے کہ خلاف ورزی اللہ اور رسول کے حکم کی ہو رہی ہے کہتا ہے ہاں تو کیا اس حکومت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی وہ اس حکومت میں قتل نہیں ہو رہے چوریاں نہیں ہو رہی ڈاکے نہیں ہو رہے کون سا جرم ہے میں نے کہا بھائی مان جو اس حکومت کا ہو رہا ہے, کہتا ہے وہ سزا نہیں پاتے میں نے کہا بئیمان اب تو ہاتھ پر آ گیا گھر سے سننا جو کہتے ہیں اسلام نہیں ہے پرلے دجے کے بئیمان ہے تو بےمان میں کیا معلوم ہوا جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حاکمیت موجود ہوتی ہے جس قانون کی سزا جزا ہو اس قانون کی بالادستی موجود ہے بے بے شک شک تو بےمان ہے حکومت کی سزا سے کوئی لوگ قتل کر غیر ملک چھائے ہوئے ہیں بچے پڑے ہیں کوئی جنگلوں میں پھر رہے ہیں کوئی چوریاں کر جاتے ہیں کون کو پتا نہیں کوئی بنا کر جاتے ہیں حکومت کو پتا نہیں میں نے کہا اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے بھائی ماں پتا نہیں اس کا اس کا اور اللہ کی سزا سے کون بھاگ سکتا ہے ارے دنیا کا بادشاہ بھی نہیں بھاگ سکتا اس کی سزا ہے اس قانون کی سزا اس کی سزا سے کوئی بھاگ سکتا نہیں بے مان یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ایک سزا زبردست ہے ہمیشہ اور ایک سزا تھوڑی ہے اللہ نے ہمیں اختیار دیا فرمایا میں تھوڑی سزا قبول کر لو تو ٹھیک ورنہ کروڑوں اربوں سالوں جہنم میں ڈال دوں گا پوچھو قبر والوں سے کہ اسلام تھا یا نہیں تھا پرست پیٹ رہے ہیں سب ڈس رہے ہیں بچھو ڈس رہے ہیں آگ کے موریاں کھلی ہوئی ہیں ان سے خبر اصور میں نے کہا اللہ کی جیل بھی ہے اللہ کا سپاہی ہے کائنات کو ایک سیکنڈ میں لے جائے بے شاید بے شاید دنیا میں بھی برباد کر دوں گا اگر بے میرے خلاف کرو گے آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب دے دوں گا ہر دو سال کی بات بے اللہ کی سزا سے نہ کوئی بچ سکتا ہے نہ اللہ کی سزا کیسے کوئی اس کی سزا کی سزا دیش اچھا ہے بادشاہ نہیں بخشتے دنیا بان اسلام تو اس دن بیٹھ گیا ہم پرتنا لمانت ملنا میں نہ انسان <سؤال> یہ تو امانت تو اس دن بیٹھ گئی اسلام ہم پر اس دن سے اللہ لاگو ہے تو تکلف ہے سور تجھے کیا سمجھاؤ بائی مان رشتے بیٹھے ہیں نیکیاں بدیاں دل رہی ہیں اللہ کی جیل بھی ہے حساب کا دن بھی مقرر ہے ذرہ ذرہ پوچھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی اپنے مسکاف کے دان اتنا برائی موشن چھپا سکتا ہے اللہ کے قانون کا انکار کرتا ہے پھر تو خدا کی حاکمیت کا انکار ہے بھائی مانو اللہ کا قانون ہے یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے سخت اور ہمیشہ کی سزا برے رکھی ہے یہ معمولی سزا جو ہمارے لیے ارامت ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہماری بہیمانگی اور کوبرا پھر ان کو سمجھ آئی میں نے کہا توبہ کرو تو مکلف ہے ہر بندہ مکلف ہے جا سا بولے انسانوں یاترا کو سدا انسان سمجھتا ہے میں آزاد چھوڑ دیا جاؤں گا پوچھا پوچھا جائے گا ذرا ذرا بھی لکھا جا رہا ہے دو بیٹھے ہیں مثلیں لکھی جا رہی رسالہ توبہ نے کہا توبا کرو بھائی مانو اسلام ہے ہم اسلام پر نہیں ہیں ہماری بدماشی بے حیائی ہے ہم نے جان پر سلب کیا ہے بہت کچو مر نکالنے والی اور ہمیشہ ارباں خرباں والی سزا بھا والی ہم نے اوپر رکھی ہے تو سزا سے کون بچ سکتا ہے یہ حکومت کی سزا سے بچ سکتے ہیں نا بادشاہ کو تو کوئی نہیں سزا دیتا ایک بندہ قتل کر کے دبئی رہتا ہے مجھ سے دعا منگائی جی راجی نامہ بلا رہے بچ گیا اللہ سے کہاں بھاگے گا اللہ تعالی فرماتا ہے ہو سکتا ہے تو پہاڑوں سے نکل جاؤ جہاں مرضی اور جہاں جاؤ گے میری بات صحیح ہے اللہ کی سزا سے کون بھاگ سکتا ہے تو ایسا کہنا اسلام نہیں ہے وہ ساتھ کا بہمان کوئی نہیں ہے چشن شریف میں گیا تو وہاں یہی مولویوں کو یہی سوال دے رہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہونا ہے ہمارا کیا قصور یہ بےمانگی ہے ایسا کہنا جو آپ نے فرمایا ہے ہونا ہے یہ بےمانگی ہے کیونکہ فرمان کی نہیں ہو سک صحیح عقیدہ صوفیہ کرام کا کیا ہے غور سے سننا بات بڑی مشکل ہے کی دیکھی جو ہونا تھا آپ نے فرما دیا بات <سلام> سمجھ نہیں آئی <سلام> جو ہونا تھا آپ نے یہ سیب کی تھا دوسرا سب کچھ اللہ نے لکھا ہے ہمارا کیا قصور یہ تقدیر ہے سن لو تقدیر کے بارے میں بہت آرام آئے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں وہ غور سے سمجھے گا تو ایمان بچ جائے گا محمود غزنوی زنویا کو پیارا مانتا تھا یہ مثال بھی نہیں دے سکتے لیکن سمجھانے کے لیے دیتا ہوں اللہ کے ساتھ تم مثال دی نہیں جا سکتی جو اس کا دبا ہے تو وزیروں نے کہا تو محمود گزروی کو پیارا مانتا ہے کیا اس میں خوبی ہے اس نے کہا آؤ لال لیا لال لے کر گیا ایک وزیر کو دیا توڑ توڑ وہ سارے ہنسنے لگ گئے اجاز کو دیا توڑ اس نے مارا دیوار پر توڑ دیا انہوں نے کہا ایسے بے وقوف کو تو وزیر بنایا جو کتنا قیمتی لال توڑ دیا محمود خدن نے کہا کیوں توڑا بادشاہ سلامت میں کہا کہ ایا نے لال توڑا کیوں توڑا اس نے کہا بادشاہ سلامت لال قیمتی تھا لیکن تیرا حکم اس سے بھی قیمتی تھا یہ تکدیف کے بارے بات رہی ہے حرام آئے ایمان چلا جاتا ہے یہ میں تمہارے مفہوم میں کچھ دے رہا ہوں اپنے ذہن کے مطابق اس نے کہا پھر حکم تو میرا مانا معافی کیوں مانگی اس نے کہا او بادشاہ سلامت تیری شان میں یہی تھا گستاخی تھی میں نے ادب کیا کہ میں یہ کہتا بادشاہ کہا بھی تو نے ہے پھر بھی تو رہا میں یہ بیٹھ بھی سمجھ سبحان اللہ یہی مشرا باد ہو گیا شیطان نے تیدا کیوں نہیں کیا یار فلا لکھا بھی تو نے تھا پھر میرا کیا کسور ہے قسمت نے دوست بندا نے تو لان تھا نے دوست رامتا نے اب ہمارے دادے نے کیا کیا ہوئے یہ حکمتی دانا نہ کھاتے تم ہم کہاں سے آتے لیکن دادے نے کیا کیا آیا تم نے دانا کیوں کھایا یا رب العالمین میں بھول گیا مجھے معاف کر تین سو سال اب بےمان دو رہا ہے تیرے سامنے ایک دادے کا ہے ایک شیطان کا ہے شیطان والے کہیں گے کیا ہے جو ملتا ہمارا کیا قصور دادے والے کہیں گے یا رب العالمین ہمارا قصور ہے تو ہمیں معاف کر <laughs> بات سمجھ آ گئی بے شک, بے شک. عقیدہ بھی اسی طرح دیوبند کہتے ہیں جو اللہ نے اللہ کے حکم سے بغیر پتا نہیں ہل سکتا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرنے کا اختیار اور نہ کرنے کا اختیار سب میرے اللہ کے بغیر نہیں ہوتے اچھا. یہ بات لقیدہ ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ بات الگ صوبیا کرام کا عقیدہ ہے سنو کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا کہ انسان نئے بائے خلیف تو لرد رہے اختیار بھی اللہ نے دیا طاقت بھی اللہ نے دی پھر حکم فرمایا کہ دیکھتا ہوں کون میرے حکم کے مطابق اپنی طاقت اور اختیار کو سرخ کرتا ہے سبحان اللہ, اللہ, سبحان اللہ مزید اللہ سمجھاؤں بھی دو راستے ہیں حکم اور چیز اختیار طاقت اگر ہم حکم کہیں پہ جزا سزا ظلم بنتی ہے بے شک یہ دو راستے ہیں ایک شیطان کا ایک رحمان کا اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہمیں دونوں کے چلنے کا اختیار بھی دے دیا اور طاقت بھی تو اختیار طاقت دے دی پھر حکم فرمایا دیکھا کہ کون اپنی میرے دیے ہوئے طاقت نئے اسے کہتے ہیں جو اپنے طاقت اور اختیار کا تثر و حقیقی مالک کے بغیر کرے اگر وہ کرتا ہے تو مالک بن جاتا ہے پھر کفر ہے شرک ہے اس لیے بادشاہ سب کی کتاب مشروط ہے اس کے حکم کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ رکھتا ہے اللہ کے حکم تو کرو ورنہ نہ کرو یہ مشروط ہوگی پتلا کتاب خدا رسول اب اللہ نے فرمایا حکم کیا ہے دیے تو دونوں کا اختیار دیا طاقت حکم فرمایا اس پر چلو اس پر <سلام> اب میں شیطان کے راستے پر جاؤں میں کہوں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں تو میں گمراہ ہو گیا بےمان ہو گیا نہیں ہو ہوگیا اس لیے مسلمانوں ان کا عقیدہ باطل ہے عقیدہ صوفیہ کراؤں کا وہ یہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا بے, شاک. بے شاک. ایک بندہ تھا متذلہ یہی مذہب کا اس نے کہا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے پھر بندے کو سزا کیوں دیتے ہو دوسرا فرمایا جو کوئی دعویٰ کرے جس چیز کا اس کو دکھائے نہ نہ مانو اللہ مجھے دکھاؤ میں مانوں گا اگر نہیں دکھاتے میں نہیں مانتا تیسرا کہا شیطان آگ سے پیدا ہے اسے آگ کیسے جلائے گی ولی کو سوال کیا صبح ولی ایک اٹ کچی لے کر ماری دبا کر یہاں وہ وائے وائے کرتا ہوا قاضی کے پاس پہنچ گیا کہ میں نے اللہ کے ولی کو سوال کیا اسے جواب نہیں آیا اسے نے مجھے اٹ مار دی مجھے بہت درد ہے آپ نے ولی کو بلایا قاضی میں فرمایا اگر تمہیں جواب نہیں آتا تھا ٹھیک کیوں ماری اس نے کہا کازی صاحب سے سوال پوچھو پہلا سوال کیا ہے اس نے کہا پہلا سوال میرا ہے سب کو چل سے ہوتا ہے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے پھر کہ خدا سے لگی ہے میرا کیا قصور پھر جی درد پکار رہا ہے اس نے کہا ایسا مارا ہے درد ہے اس نے کہا دوسرا سوال پوچھو اس نے کہا دعوی کرنے والا دعوی کرے جب تک وہ چیز دکھائے نہ مانو پھر میں کہتا ہوں خدا مجھے دکھاؤ مانوں گا ورنہ نہیں آپ نے فرمایا درد مجھے دکھائے ورنامہ نہیں مانتا اس کو درد یہ بھی تقریر یہ بھی تقریر کے بارے باعث ہے تیسرا سوال اس نے کہا شیطان آپ سے پیدا کیسے جلائے گی آپ نے فرمایا تو کس سے پیدا ہے اس نے کہا مٹی سے آپ نے فرمایا میں نے پتھر مارا ہے میں نے تو مٹی ماری ایک ہی میں ولی تینوں جواب دے تو لوگ کتنا ڈھائی جب تک لوگ ٹھکرا کے ہاتھ سے پہلے بھی بتا گیا ارے حضرت آدم کی وسیعت سنا دوں آپ کو دادے پاک کی اولاد تیاری ہوتی ہے نا آپ نے فرمایا ہو میری وسیعت جو ہے میری اولاد کو خوشی صلی اللہ فرمایا قیامت تک کرتے جاؤ تو میں اپنے دادے کی یہ حکم مان کر یہ میں کرتا ہوں آپ نے فرمایا دنیا میں اطمینان نہیں کرنا پھر فرمایا جس کام میں نفع نقصان پر دل پوری طرح مطمئن نہ ہو وہ کام بھی نہیں کرنا کٹ کوٹ ہو تیسرا فرمایا عورت کا کہنا نہیں ماننا چوتھا فرمایا میری اولاد کو کہو کوئی کام کرو چند دوست احباب دا رشتہ دار بلا کر مشورہ کر کے کرو مشورے کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہے تمہارے دین میں صحیح بھی آئے پھر بھی مشورہ کر لو اب مشورے کی اہمیت خالد بن ولید جنگ کو ہیں سبحان, سبحان. درمیان میں ٹیلا تھا کافروں کی فوج دوسری طرف بیٹھی تھی اور مسلمانوں کی فوج دوسری طرف درمیان میں جنگل سبحان. اور ٹیلا تھا سبحان. اب کافر بادشاہ نے ایسی بھیجا اب تک کہ ٹیلے کے درمیان میں ایک سپاہی لے آؤ اور خود داؤں میں بھی ایک سپاہی لے آؤں گا کھود دوں گا جب میرے سوالات اگر جواب دے دو گے تو میں مسلمان بن جاؤں گا آپ نے فرمایا ہاں اب وہ خوش ہو گیا کیوں؟ خلیفت المسلمین جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں اس نے دس بندے ٹیلے میں سلا دیے چھپا کر کہا جب خالد بن ولید آئے میں آواز دوں گا تم آ کر اس کو قتل کر دینا ساری رات ہنستے رہے ناچتے گاچتے رہے بھائی دس بجنے سوئے ہوئے ہیں وہ دو ہوں گے میں بلاؤں گا قتل کر دیں گے یہ نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہمارا بدلہ آ گیا تو صحابہ کا معمول تھا وہ مشورہ کرتے تھے ممارد. آپ نے کچھ صحابہ کو بلایا مشورہ کیا کہ میں نے کافر سے ایسا وعدہ کیا ہے تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے یوں گنا ایک مجاہد کا اٹھ کھڑا ہوا اس نے کہا امیر المومنین ایسے مت جاؤ اس جگہ کا ہمیں معائنا کرنے دو ٹھیک ہے فوج گئی تلوار لے کر اب گئے تو ٹی لے کے سامنے دیکھا وہاں سارا معائنا کیا تو دیکھا دس کافر سوئے ہوئے ہیں تلواریں رکھی ہیں وہ سارا معاملہ ہی سمجھ گئے انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور دس اپنے سلا دیا مشورے کیے گا حکم دادے کا ہے لیکن کچھ دلیل سے بھی سمجھا رہا ہوں ہمارے لیے تو حکم کافی ہے دادے کا بے شاید, بے شاید. اب صبح وہ کافر گاتا ادھر وہ ہر رات ناچتے رہے گاتے رہے خوشیاں مناتے ناچتے آئے سپاہی لے کر آ گیا خالد بین ولید بھی سپاہی لے کر پہنچا اس نے آواز دی کافی خیال میں بھی میرے ساتھ سوئے پڑے ہیں آواز دیو فلاں فلاں جاؤ تو مسلمانوں کی فوج آئی ان کو قتل کر یہ مشورے کیے تھوڑی سی ٹائم نہیں آئے اب عورت جو کہے اس کا الٹ کرو یہ نہیں وہ اپنا حق مانگے نہ نف کپڑا یا جو جانتے ہو حقوق مانگے ایک بات میری سمجھنا بات یاد آ گئی مسلمان جب بھی عورت سے ہم بستری کرو کاب شریف کی طرف منہ نہ ہو نہ پوش ایمان جانے کا خطرہ ہے شمال یاد رکھنا اگر کسی نے کیا ہو تو توبہ کرے کلمہ پھر پڑے کابی شریف کی طرح منہ نہیں کرنا دوسرا حیض والی عورت کے ساتھ نہیں جانا کم از کم تین دن دس زیادہ سے زیادہ دس دن تین دن سے پہلے بند ہو گیا پھر دس دن اجازت کا مسئلہ وسیع ہے لیکن یہی ہوگا دس دن احتیاط کر چھوڑے اگر حیض کے اندر ہم بستری کرے گا چار سے سونا دینا ہوگا یا چار سے سونے کی قیمت صدقہ کرے گا پھر آئے گا حیض میں بھی نہیں جانا دوسرا ہم شکایت ہو رہی ہے جہلانہ طلاق ہے بے وقوفانہ طلاق ہے احسن طلاق جو اسلام میں ہمیں حکم ہے اگر بیوی پر غصہ بھی آ گیا تو ایک طلاق کہو گو سے سنو اگر عزت کے اندر راضی پادی ہو گئے تین توہر کے اندر تو نکاح کی ضرورت نہیں سے طلاق رجئی کہتے ہیں یہ رام مت ہے اگر عزت کے اندر راضی پادی نہیں ہوا پہ تلا بہنا پڑ جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بیوی اپنے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے دوسرے سے بھی مغلظہ میں تو آپ نہیں کر سکتے تین تین طلاق دے کر پھر لیے بیٹھے یہ بھی بڑی احتیاط ہے بہت طلاق آسن طلاق جو ہے یہی ہے ایک دفعہ کو بس اس سے بھی گریز کرو تین طلاق دینے سے یہ مسئلہ ویسے واقفات اب آپ نے فرمایا بیوی بی کا کہنا نہیں ماننا ایک ولی سویا ہوا ہے چھت پر بیوی بی کے ساتھ اپنے دادے بات کی آج آپ بات تو کو ہوں بیوی کہتا ہے میں چھلانگ لگاتا ہوں اس نے کہا چھلانگ نہیں لگانی تیری تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی چھلانگ مار دی ٹانگے ٹوٹ گئی بیوی نے کہا دیکھ تو نے میرا کہنا نہیں مارا تیرا ٹانگیں ٹوٹ گئی اس نے کہا وقت بتائے گا دادے کی بات ایسے نہیں جاتی تو یدید وہ اہل بیت کا دوست تھا اہل بیت کا کیا تھا دوست, دوست, دوست. تو جزید نے اپنی فوج کو بھیجا اللہ اللہ کر رہے تھے تو محمد گڑی والے پہنچے فرمایا مجھے نہ سنا ہو اللہ کر کر کے سونا یار تو ملتا مر <ARINC2> اللہ... so ابھی میں جدید نے کہا وہ اہل بیت کا دوست تھا وہ جدید نے کہا اس کو پکڑ کر لے آؤ اگر نہ آئے قتل کر دینا اگر آگے آئے اس کو آگے رکھنا آئے تو اگر وہ ایل پیڈ پر تلوار تیر نہ چلائے تو تم اس پر تیر چلا دینا قتل کر دینا سپاہی آ لینے چلو بھائی یزید بلا رہا ہے اس نے کہا یار میری تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہے کہا ٹھیک ہے جا کر یزید کو کہا اس بےچارے کی تو ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں اس نے بیوی کو کہا دیکھ میں نے دادے باپ کا کہنا مانا ہے آج یا میں قتل ہو جاتا یا امام حسین کے قاتلوں میں گنا جاتا گلک کرو نورانی تو کہتا ہے ووٹ دو مشورہ کہتا ہے نہیں سن لو اے شخصیت پرستو شخصیت پرستی میں ایمان نہیں رہتا